اللہ شا <نسائِكُم> تمہاری بیویوں میں سے جو عورت غلط کام کرے شہید تم ان پر گواہ مقرر کرو ارب تم میں سے چار گواہ فن پھر اگر وہ چار گواہ صحیح گواہی دیں چار گواہوں کا جہاں ذکر ہے تو یہ بت سمجھیے گا کہ جھوٹی گواہی قائم ہو سکتی ہے شریعت میں گواہی کا اتنا سخت نظام ہے کہ کوئی جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا تو جب یہ گواہ سچی گواہی دیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچ بول رہے ہیں خام سکو ہن ان عورتوں کو اپنے گھروں میں قید کر دو تاکہ یہ غلط کام نہ کر سکیں خطا یا تو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا فرمائے اس کی تفسیر انشاءاللہ ابھی بیان ہوتی ہے مرد ہو کہ عورت تم میں سے وہ دونوں یہ برا کام کریں فاگو ہو تم ان دونوں کو ازیت دو مارو ذلیل و رسوا کرو مخصرین فرماتے ہیں کہ زنا کی پہلے سزا مقرر ہوئی مارنا ضلیل رسوا کرنا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا پھر دوسرا حکم آ گیا منسوخ کے معنی یہ ہے کہ پہلا حکم ایک مدت تک تھا وہ مدت پوری ہو گئی اب دوسرا حکم آیا کہ مرد ہو یا عورت اسے گھر میں نظر بند کر دیا جائے اور گھر سے باہر نہ نکل نہ دیا جائے اور جب یہ حکم آیا تو اس میں یہ بات تھی جو آپ نے سنی یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا فرما دے پھر سورے نور میں یہ حکم نازل ہوا کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہے وہ اگر ایسا گناہ کرتے ہیں تو انہیں سو کوڑے مارے جائیں گے اور حدیث پاک میں حدیث مشہور حدیث متواترہ میں جس پر اجماع امت ہے صحابہ کا کا جس پر اجماع ہے تابعین اور تبہ تابئین کا جس پر اجماع ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت ایسا کام کرے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے سنسار کر دیا جائے یہ ترتیب ہے اس بڑے گنا کی سزاؤں کے بارے میں فعین تابہ پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں وہ اور وہ سدر جائیں فع اور تو ان دونوں سے ایراز کر لو پہلے یہ حکم تھا کہ نہ انہیں مارو نہ انہیں نظر بند کرو اگر یہ توبہ کر لیں اور سدھر جائیں تو انسراض کر لو لیکن اب یہ حکم ہے کہ اگر گواہی سے ثابت ہو جائے اور شرعی گواہی قائم ہو جائے تو غیر شادی شدہ کو سو کوڑے اور شادی شدہ کو سنسار ان نانا طابر رحیمہ بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے انما اللہ, السوء اللہ تعالی توبہ تو اسی کی قبول فرماتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے ثم من قریب فر جلد ہی توبہ کر لیں وہ لوگ جلد ہی توبہ کر لیں یہاں جلد سے مراد مرنے سے پہلے توبہ کر لیں ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیں فلا اک یتوب اللہ علیہ بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالی توبہ قبول فرمائے گا وَكَانَ کان اللہ علیمن اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے سیا ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جو گناہ کرتے ہیں پھر ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے یعنی اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں جب ملک الموت انہیں نظر آ جاتے ہیں کالا تو وہ کہتا ہے ان آنا بے شک میں نے ابھی توبہ کی تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی توبہ کر لیجئے ملک الموت کے نظر آنے سے پہلے اور آپ جانتے ہیں کئی لوگ بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس ملک الموت آ گئے ہیں تو کب ہمارے سامنے ملک الموت ظاہر ہو جائے ہمیں نہیں پتا تو ابھی اور اسی وقت سچی کی توبہ کی جائے اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جن کا خاتمہ کفر پر ہو تو وہ اب توبہ کریں کہ میں ایمان لاتا ہوں تو ان کا ایمان قبول نہیں الادنا لمام علیما یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو اس کی جو بیویاں ہوتی اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں کئی نکاح کیے جاتے دس نکاح پندرہ نکاح بیس نکاح تک ہوتے تو وہ کیا کرتے کہ ان عورتوں کو بھی وراثت کا مال سمجھتے اور جس طرح وراثت کی تقسیم ہوتی ان عورتوں کو تقسیم کر لیتے نعود بلّال بغیر نکاح کے ان کو اپنے لیے حلال سمجھتے بعض لوگ نکاح کرتے تو زبردستی کر لیتے بعض بغیر مہر کے نکاح کر لیتے قرآن مجید فقان حمید نے اس رسم کو ختم فرمایا یا او الدین آمن اے ایمان والوں کو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ تم ان کے وارث نہیں بن سکتے ہاں وہ خوشی سے تم سے نکاح کرنا چاہیں بعد عدد تو وہ جائز ہیں وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اور تم انہیں روپ کے نہ رکھو کہ کہیں وہ تمہارا دیا ہوا مال لے کر نہ جائیں سمجھنے چاہلیت کی ایک اور بری رسم تھی کہ کوئی نکاح کرتا اسے مہر دے دیتا پھر کیا ہوتا کہ وہ عورت سے اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اب اسے اس عورت سے کوئی رغبت نہ ہوتی لیکن وہ اس خوف سے کہ یہ جو میں نے مہر دیا تھا جو میں نے تحفے دیے تھے یہ تو میرے پاس ہی ہیں اگر میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو یہ سارے لے کر جائے گی تو وہ پھر اسے طلاق بھی نہ دیتے اور نبھاتے بھی نہیں اور اسے لٹکتی ہوئی چھوڑ دیتے اور اس کے حقوق ادا نہ کرتے تو شریعت نے اس رسم کو ختم فرمایا اور اس کی مذمت فرمائی تم عورتوں کو اس لیے نکاح میں رو کے نہ رکھو کہ کہیں اگر تم طلاق دو گے اور وہ چلی جائیں گی تو تمہارا مال وہ لے کر جائیں گی جو تم نے دیا اگر تمہیں رغبت نہیں اور تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو انہیں آزاد کر دو جو ظالم شخص ہو اور عورت کے حقوق ادا نہ کرتا ہو تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت ہے الایا این بفاش شتیم بفاش شتیم مگر یہ کہ وہ سری بے حیائی کا کام کریں تو پھر انہیں طلاق دینے کی صورت میں یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ تم مال دو گی تو میں تمہیں طلاق دوں گا جسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں شوہر طلاق کے بدلے میں خلا کے بدلے میں مال کا مطالبہ کر سکتا ہے یہ اس صورت میں جب عورت ففا مبینہ کے کئی معنی ہے ایک معنی یہ ہے کہ عورت شوہر کے حقوق ادا ہی نہ کرتی ہو وہ نافرمانی کرتی ہو اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہو تو اس صورت میں وہ اس سے لے کر پھر اسے طلاق دے سکتا ہے اس کا مال کا مطالبہ کرنا اس صورت میں جائز ہے لیکن قرآن مجید فقان حمید نے یہ تو انتہا کی ایک صورت بتائی اور تھوڑا بہت ٹکراؤ اور ناچاکی تو گھروں میں ہوتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی باتوں کو مسئلہ نہ بناؤ وہ آ شروع بالمعروف ان عورتوں سے اچھا سلوک کرو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ مجھے اپنی زوجہ سے نفرت ہو گئی ہے فقان مجید فقان حمید نے اسے بھی نبھاؤ کا حکم دیا کہ جتنا ہو سکے تم طلاق سے بچو اور گھر بسانے کی کوشش کرو فن کرے تم اگر تم انہیں ناپسند کرو ان عورتوں کو اپنی بیویوں کو تو تمہاری پسند اور ناپسند کی کیا حیثیت ہے ہو سکتا ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ یا جو خیرن کثیر اس میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے خیر کثیر کو رکھا ہو تمہیں تو نہیں پتا ہو سکتا ہے اس سے تمہیں ایسی اولاد ہو جو تمہارے لیے نیک صالح بھی ہو اور آخرت میں نجات کا باعث بھی ہو تو تم اس کے منفی پہلو کو نہ دیکھو اس طرف بھی سوچو ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو یہ سوچو گے تو نباہو کی کوئی صورت ہوگی اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا وہ کتا مر گیا تھا اور پھٹ چکا تھا بدبو آ رہی تھی آپ کے ہواریوں نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہا شدید بدبو ہے تو آپ نے فرمایا دیکھو اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں امام غزالی علیہ راما فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام اپنے ہماریوں کی یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ ہر بری چیز میں اچھے پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش کرو یہ مثال ایک سمجھانے کے لیے تو ہم ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کریں اور بری چیزوں ہی کو دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر ایک مل تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں خوبیوں پہ نظر رکھی جائے تو گھر بس جاتے ہیں وہ ان عرت و مستبدال مکان سو جن اور اگر تمہارا ارادہ ہو ہی جائے کہ ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے تم نکاح کرنا چاہو یعنی اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کرنا چاہو وہ آتا ہی تم اشد ہن طور اور جسے تم طلاق دے رہے ہو اسے تم نے ڈھیر مال دیا ہے مہر میں یا توحفے میں فلاں خرو مین شعی پس تم اس سے کچھ بھی واپس نہ لو اتا خرو نہ ہو اسم مبینہ کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لو گے سمان جاہلیت میں یہ ہوتا کہ وہ چاہتے کہ عورت کو ہم طلاق بھی دے دیں اور اس کا مال بھی ہم قبضہ کر لیں تو وہ عورت پر جھوٹا الزام لگا دیتے اور کہتے میں اس بات کو عام کروں گا تو عورت اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کہتے مجھ سے مال لے لے اور مجھے طلاق دے دے تو ایسی بری بات جو میری طرف غلط منصوب ہے اس کو عام مت کرنا تو فرمایا کیا تم ایسا کرو گے اسلام لانے کے بعد مال کے حصول کے لیے تم جھوٹا الزام لگاؤ گے کیا وہ کریفا تا خو نہ اور اب تم مال واپس کیسے لوگے کہ تم قربت کر چکے اور اب حق مہر تم پر لازم ہو چکا وہ اخن کم میسا اور وہ عورتیں تم سے پکا وعدہ لے چکیں کیونکہ جب قربت ہو جائے خلوت سبیا ہو جائے تو مہر لازم ہو جاتا ہے اور ان عورتوں کا حق بن جاتا ہے نش آبا منسائی جن عورتوں سے تمہارے باپ نے والد نے نکاح کیا ان عورتوں سے کبھی تم نکاح نہ کرو چاہے سوتیلی ماں ہو چاہے سگی ماں ہو سب حرام ہے یہاں تک صرف نکاح ہوا رخصتی عمل میں نہ آئی خلوت صحیح یا نہ ہوئی پھر بھی بیٹے کے لیے اس عورت سے نکاح جائز نہیں ہے زمانۂ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو باپ کی کئی بیویاں ہوتی تو سگی ماں سے تو نکاح نہ کرتے لیکن سوتےلی ماں سے بیٹے نکاح کر لیتے نل اللہ ماں قد صلف مگر جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف فرمایا اگر ایسی عورتیں نکاح میں ہوں تو ان سے جدا ہو جاؤ ان کا نفا فش بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غذب کی بات ہے وہ سالا اور بہت ہی برا راستہ ہے